آ اب تو بس اے کہ دن ہے کہ مدینہ دے تو بس اے کی دھن ہے ہم تو بس کی ہی دن ہے ہم تو بس اے, دن ہے اے, تو بس اے, اے میرے آتا اے خدا اے اے کے نور میری بہنوں آنکھیں دنیا کی رونقیں دیکھنے اے اے سے قاصر ہیں جس کا شکوا نہیں مگر ایک کتا منع ہے کہ میں آپ کے شیر میں آ کر मेरे मौला میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس کر دے میرے مولا میری آنکھ مجھے واپس کر دے के से में जी भय के मदीना देखू अब तो बस धूम है मदीना देखूं। मदीना मनी न देखू मनीना तो बस اے میں جاؤں میں شے نبی گم بدخ زیر دیکھوں جاؤں میں شے نبی گم بدخیرہ کب رے ہن باتیں سارا دیکھو ہم تو بس ہم تو بس کی سب ڈھونڈل اپنی گنا ہوا پی کبھی رے مت رے مت کونے نکا جلوا دیکھوں سے پھر جا کے نا چف سخ م, اپنے, م اپنے اور نزدیک سے ہی اپ نم سہا دیکھوں اب تو بس دے مدینہ دیکھوں اب تو بس پھر شم شاہ ہے ن سے میں جازت لے کر شم شاہ ہیں نجف سے میں جازت لے کر پلا के मैं हमेशा भी रिकारोजा देखू अब तो बस है परसा हमया ले मो हम बेवा अश्क बरसाऊ गारो हम देवा अपनी तारीक एक اب تو بس ایک یہی ای دن ہے یہ مدینہ دیکھوں اب تو بس ایک یہی ای دن ہے یہ مدینہ دیکھوں اب تو بس ایک ای دن ہے ش پتا ہو تو شا کو پورا کبھی دیکھوں تو بس